الحمد لله العلي الاعلى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول المصطفى محمد بن وخصوصا على خلفائه أولي الصدق والصفار وخصوصا على باب مدينة العلم والحكمة والهدى مولانا أبي الحسن والحسين علي المرتزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم القضاء نحبه ومنهم من ينتظر آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين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 والا عال کوا صحابیا سیدیا حبی والسلام سلا دسلا مالکیا سیدیا رسول اللہ والا عال کوا صحابیا سید یا واحد ناشتی عزیزہ نے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم لمبیات اور سنا درود خاتم و بعد بارگاہرجانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان نے ہر شر تو اپنی رقم بنا میں شہادت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق نال جمعہ شریف بن گیا اور جناب دے سامنے آپ دے ذکر خیر اور آپ سرکار دی شہادت شریف کا ذکر خیر ہی کریں نہیں سمجھ ذکر و شہادت مولا علی ایمان سے عقید اسا دے نبیادار تو سردار سردار تو بعد اسا عدرت سی دکبردار مرتبہ اور داراجا تسلیم کرنے نبیادار تو بعد اگر مرتبہ سدی ہے پھر سی اکبر, اکبر, کی اکبر تو بعد باد باد اصان اصان اصان مرتبہ جو بزرگ نے سان فرمایا وہ عمر پاک عمر پاک تو بعد اسمانے غنی سنو رہا ہے اور انہیں تھلنے تو بعد مولا علی خرم اللہ جیل کری اصا نبی دے دے غلام اور چار غلامی دی مولا دی بارگاہ چ دع کرنے کہ مولا سونا سڈا خاتمہ اسی گل سے فرما کہ اچھی چمیا دار ہوئی وقت نہیں ہے ہر صحابی مولا سونے نے اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا درجہ فرمایا اور مولا سونے نے میں مولا علی سرکار نو مولا علی سرکار نو درجات اور فضائل کو نوازے ایویں بھی کسے اور نو نہیں نوازے اصل دے بھی گلام باقی تین یار کی عزمت بھی الحمد اللہ سڈے سینے سے اور مولا علی سرکار دے بارے بھی سڈا اے عقیق ہے سنا ساڈا مشکل کشا ہے علی جر تبر دے بلی روکنا کہہ دے ساڈا مشکل کشا علی ج در تلی مز جا مشکل درجہ والی جاوے جن جی موہر علی سی ن لوے ادائی در جا بلی جی واو جتائی علی سی ن لوے بنتا ہے آگے بلی جو گھٹ علی دی ملی ساڈا مچگر کشا ہے علی ایک تبل خدا اے پیری دے جمنے رجائے کعبابے <تصفح> شکی ہے کھانا خدا ہے ساڈے پیری دے دی جائے آیا سونا اے باق علی بہادر شیر جلی ساڈا مشکل پوشا ہے علی جر تو ببڑ ولی میٹھے مدنی علی تنایا آیا باقی ہے درد خیبر بر ادایا واقعہ چل کے مدنی علی تنایا آیا ہے در خیبر اگایا ماری خیر پر در تلی ار شے تڑنا ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جر تبل دلی نبی ہر فضائل بھی ضروری ہوں سے نال ونڈ بھی ضروری ہو سونے نبی نے فرمایا سادی کروے آئی میرے دہ پر مر ہر ہے ٹھیک ہے اور جس دے پیچھے بھی چلو گے نا جن جن کی اقتدا کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی ہدایت پا جاؤ گے اور اے جی چار ستارے نے اے پھر انہوں ستارے سردار نے پھر اگر سی اکبر سارے ستارے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شاہ علی مشکل خشا رضی اللہ کیونکہ اج آپ کا ذکر خیر کرنا پھر اج آپ کا ہی ذکر خیر کرنا زوکھنا سبحان اللہ قربان جامع جامع دی تاریف لوگوں دی تعریف کسے بغیر لوگوں دی تعریف کچھ نہیں بنتا اصل تاریف ہوسل تاریف ہوے یہ جڑی تعریف یا رب فرماوے یا وہ حبیب فرماوے فرما نے حضرت مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی نو آپ سرکار کی شان مبارک دے اندر قرآن پاک دیاں قرآن پاک دیاں کمو بیش تین سوایات آئی کمو بیش تین مولا سونے اشارت کدرے جنابے والی ذکر خیر یہ وقری گل ہے جنابے والی سمجھ کسے کسی نونی ہے قربان جاوا کمو بیش آپ کی شان کے اندر تین سو بول دے لیں نہیں تین سوا یاداں آپ کی شان دے اندر مولا سونے نے نادل نے اور پھر جنابے عالی اندر. آپ دی شان نو بیان فرمایا گیا مرتبے گیا جناب والی چاہو جلال تے فضائل نو بیان فرمایا گیا خدا دی قسم کر کے آنا پورانے باغ دیا وی بھی فری پہ میرے سونے نبی پاک دے فرمان دیا آدیسا دیا کتاباں وی بڑھیا جناب والی آدھی مبارک میں وقت نہیں ہے جناب والی میں چند چند جناب والی چند روایات سامنے رکھا گا ان شاء اللہ حل عزیز جی میں امید کرنا وا سن کے سڈا ایمان تازہ ہو جانا فرمائی روم بب امین ہوں اس آیت باق دے بارے آیت پاک رئی سلسری نظر آپ کہ آئیت شارت نظر اور محمد آیت آیت دے بارے خود مولا علی سرکار گیا اس آیت باغ تھیڑے لوگ مراد لے آپ دے نے آپ دے نے آپ فرما نے فرمائی اس آیت بات تو مولا سونے نے ایک میرے چچا حمزہ ایک میرے چچے حمزہ پوت دارے فرمایا گالئی او مرد او لوگ ओ مرد او لوگ جڑے جنہاں نے مولا سونے دے نال جو وعدے کیتے سن وعدے کیتے سن تے انہاں پورے کر کے جناب والی چلے گئے نے فمنہم القضاء انہاں پورے کر لے نے فمنہم القضاء نحبہ ومنہم المنتظر انہی سچے لوگان دے وچوں کچھ مرد ایسے نے جڑے چلے گئے میرا چچا دے میرے چچے دا پوت وہ چلے گئے سونے نے جنہوں جنان دے انتظار دے بارے فرمایا فرمایا اپنی واری دا انتظار پہ کرنے او سنیا, او سنیا, اپنی واری کا انتظار پہ کرنے آن. جناب چلے جانے اصلا دنیا چڈ جانی قسم کر کے کوئی صحابی ہو, وے, نبی ہو, وے, ہو اے دے سوا ہر رب کی ذات دے سوا اے مرن والا موت والا فیصلہ مولا سونے نے بڑا ڈاڈا فرمایا اے جناب والی کسے تو کسے نو معاف نہیں فرمایا ہر بندے دے فیصلہ دے. امر لاگو فروائی ہے ہر بندے نے جانا ضرور ہے پر سد کے جاو ہر بندے کا جانا بھی برابر نہیں ہے کچھ لوگ ایسے جگہ ہیں کہ انہوں دے جان نی دنیا سونے لفظ یاد کروی لوگ نارا میں انتہائی اختصار جناب سامنے آپ جمن کو لے کے آپ دی شہادت تک جناب والی آپ دی زندگی دا تھوڑا جہا نمونار علامہ مومن علامہ مومن شب لنجی اللہ تعالی علیہ اپ سرکار دی حوالے نال اپ سرکار دی جناب والی ولادت دی تاریخ دا کے اگے چلناواں اپ نے فرمایا ولی در رضی اللہ تعالی عنہ بمکہ تا دا داخل البیت الحرام اعلی قول جومل العلاق قول اعلی قول یوم الجمعۃ الثالث عشر رجب الحرام رجب الحرام سنۃ ال30 من عام الفیل قبل الهجرت قبل ال نے کہ والی اللہ شریف دے آپ جمن کی گل پیا سنا وا بڑے بڑے امام دے حوالے نال پیا سنا وا آپ فرما نے فرمایا آپ اللہ شریف درد اللہ شریف رجب شریف سی ہجری سی چھوسو جہاں واقع آ سال گزر گئے سن تی سال گزر گئے سن جناب والی ہجرت ہجر تک بھی یا پچی سال اور حضور سرکار یعنی قربان جا اختلاف ضرور ہے قول مختلف ضرور ہے لیکن جناب والی موثبہ اور موتمد اور متفق الا ہے اور مستند قوله ہوئی رجب شریف دا مہینہ سی رجب دی تاریخ 13 سی جمعہ دا دن سی ہیں جمعہ آم واقع آم الفیل نو نی سال گزر گئے جو میرا جمے کا دلے رجبی تیرہ آپ سرکار ویت اللہ شریف ویت اللہ شریف لیا پیدا ہوئے نبی پاک نبی پاس جناب والی دس سال یا بارہ سال پہلے آپ پیدا ہوئے دسیا حضرت مولا ذات سی جمے لے آپ تو پہلے کوئی رات رب دمی آپ جناب والی خاصا یہ آپ کی کہ آپ جمے وچ موت کا کعبے دے دے نہیں یار شہرین آ برما نے فرمایے کسرا میسر نش کسرا میسر نشد ای سا دس رام میسر نشد سعادتی سا کسرا میسر آ فرمو نے فرمایا کسی روئی نو دولت نہیں لپی جمے رب دے کعبے بچی شہادت رب دے گھر در بچ پاگ کس رابسر شدتی سعادتی با ولاد با, با جدی شہادتی نوگرل گئے سبار اللہ بکا با ولادی جمیا کابے شہادت مسجد کسے رابست ن شدید شہادتی مقابہ ولادت ب مسجدی شہادتی فرمندی کا خاص ہے جمے کابے شہادت مسیا جی اے اے خاصا صرف مولا علی اے اے کمال کسی نو نصیب ہو یہی سبحان اللہ قربان ج آپ جناب سال پہلے آئے نا قربان جاو جمدے آئی مولا نے جمدے آئی مولا نے رنگ آیا ادھر علی جمع ہے سا گود نبی بھی جی آیا گربان جاؤ آپ چھوٹے جی سن چھوٹے جی جناب والی سنک آپی دا جناب والی جوانی چڑھنا آپ دا رہنا سہنا یہ بچپنے تو نبی پاک سرکار سن کے جا حدیس پاگ کے اندر وقت تھوڑا ترجمائی بیان کر کے اگ چلنا وا آپ چھوٹے جہ سن نبی پاک آپ دے لب مبارک آپ نے اپنے لب رکھ دیتے وہ لب مبارک لب مبارکی جنہوں دے بارے میرا تاجدار بولنا فرمون فرما نے فرمایا تو اپرو کو سی مثال دس اتو لوک نی یادیں ریری چھٹنے اتو لوک نی یاد ریری چھٹنے لبا سرخا کے لال یمن آئے پیر میرا پیر میرے علی فرموگ آپ رہے لبانو لبا کان کہ لال یمن لا کان لبا سرخا کھان کے لال پوتی آپ سرکار نے اپنے مبارک لب مبارک مولا لی سرکار رکھے نے اپنی والی زبان مبارک نبی سونے نے مولا لی سکار منہ مبارک چ داخل فرما دی خود جناب ادار فرمائی اگر آپ بڑی دیر تک بڑی دیر تک آپ کی زبان مبارک چوستے رہے نے آپ حیات پیندے رہے نے ای قربان جا جس بال نے جس بال نے نبی سونے دی زبان دا لعاب پیتا ہو شہر دا دروازہ بڑے قربان جا آ چھوٹے نالے آپ جد جنابے والی لڑک بند آئے نے چیتی اسلام قبول فرما لیا آپ جنابے والی دے تو والی بچے رہے چیتی اسلام قبول فرما لیا علی پہلے وہ بندے نے جنہیں اسلام قبول فرمایا میں آخیا نہیں یہ تری بولے بچوں علی نے وچوں دو پہلے سیری توجہ فرمائی جان آپ سرکار آپ گل پیا کرنا جی میں کورونا وائرس اٹھی فرد یہ مولا علی سرکار دی فضیلت علی وائرس بھی اٹھی فرد ہے جڑی باقی سا یعنی کہ سیدنا کے اکبر بھی. مولا علی سرکار دی. دی. فضیلت و دا چڈتے نے میں آخر فضیلت رب نے دیتی نے کوئی ایسا تھوڑی دے وہ ہی ہیں نے جی رب نے دتی فرمائی آپ جناب والی پہلے آپ بچیا پہلے بچیا لڑکیاں پہلے جناب والی نبی پاک سرکار آپ ہی رہ گئے گزرتی رہی ہے وہ خدا دیا بندہ اس بندے جس بندے لڑک پر بچپن جس بندے جبانی لڑک بچپن سارا ساری زندگی محمد پاک تھلے ہو گئے وہی فضیلت اندازہ دے نہیں جی یار زوک نہیں کلاکان اور باہر مرتبہ نبی پاک سرکار بھی آپ کی شان فرما رہے آپ جناب میں چاہتا ہاں سے مبارک جناب دامنے رکھ دینا اس پاگر سونے نبی نے فرمایا علی میرے علی د میںلی دوسری ادیس باغ مولا علی مولا جا علی مؤلا ہے مولا گرمان جا ایک مرتبہ جنابے والی عربی بارہ دنال سنا بڑی سن لیکن وقت بڑا تھوڑا رہ گیا سفر اربی تھوڑا رہ گیا نو ایک دے رہ گئے آپ اکا چواں سواں گئے मेरे बाग नभी ने क्यों है या रसूल तो किसी का फिरा फिरा फिरा बना किसे दा नहीं ये बनाया मेरे सोने नवी ने अली तेरा बिरा मैं बैठा फिरा मैं बैठावा तेरा फिरा मैं बैठा ترا پھر میں مولا لیتے کیونکہ یہ تو دستور جل در اسلام اسلام جدو والی بچپن تو جوانی جبانی چڑھتے نے وہ شریعت پاک دا علم سکھتے مولا لی فرما نے فرمایا مینو نبی پاک, پاک, پاک نے پاک پاک دس ہزار دروازہ علم حدیث پاک کے اندر ہے بلکہ آپ دیکھو ہزار دروازہ ہزار دروازہ علمیا دسے مولا علی فرما نے اس ہزار دروازے دے ہر دروازے کو میرے واسطے دس ہزار دروازہ یعنی کہ ہزار نو ضرب دے دس ہزار نیو نہیں جو فرمائی فرمایا نبی سونے نے نبی سونے نے سدار دروازہ دکھائے دکھایا اسدار دروازے میرے واسطے ہر دروازے تو دروازہ سو ریا پتا تا قربان جا آپ علم دے بھی سمندر نے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے انمدی نل العلم آپ دروازہ علی دروازہ علی خدا دی قسم کر وسیل مولا علی پاک والی دی ریاعت, دی بادت, دی شجاحت, دی بہادری دلری آپ گر بان جا آپ دا قد مبارک درمیانہ سی رنگ گندمی سی مولا سونے نے اکھا موٹیاں موٹیاں موٹیا بنایا سن کھلا کلاڑی مبارکی مبارک رب کا شیر ٹور کے خبر دی شکل مبارک مولا لے رکھی ہے آپ دی شکل کی وجہ نہ ہی آپ ہے در کر کیا جاتا حیدر قرار حیدر قرار او او علم علم گیا ہے در کرار کیا جا سی آپی وجہ جناب والی آپ ہے در کرار کیا جا سر جا جیسا سوار بنے آ گیا لگ گیا ہے لگا ہے جناب کے اپنی ساری زندگی نبی پاک گزار دینے مولا یا رسول اللہ میری تو بھی میری جان بھی تیری جد بھی توں ہے میری جان بھی توں دے میدان میں پھر جانی قربانی مالی قربانی سار دیاری ہمیشہ قربانیاں کامیاب ہو گئے جڑا آشق ہوش ہو توجہ لیں فرمائی قربانیاں کامیاب ہو گئی خدا کی قسم کر کے آنا مولا لی سرکار مؤلالی سکار ناپ سرکار جنابے والی عشق کے میدان میں شاہ سوار سرکار نے حسین حسین جدو پیر باہر حسین دے عشق دا اظہار کے تے فضائل بیان کر دے عشق علیق کون دادا باؤ فرماؤں ہے فرما جائے آشک سوئی ہکی جہ جہرا آشک سوئی حکی یارا پتل ماشو دے من جت ولوے تھے وہ یار راج ماہی او جت ولو تھے घीदा लगे उसे बन्नी हू इश्क छोड़े ओ यारा बुखला मोड़े भावें सै तलवारों खे سچائش کی نہ بھلیں حسینی پو پشکرشق دیا تھو پی گئی نی پیوش کا کون ادا کر قسم کر کے عشق کامل لو ہونی محبت اتنا ایمان جنگ خیبر دیواری دیواری آئیے جناب والی کفارے سن بڑے بڑے وڈے جنہوں توڑنا مشکل سی جنہ فتح کرنا بڑا مشکل سی نبی نے دے ہاتھ جنڈا دتا فتح نہ ہو سکی ہاتھ تیسرے روز پاک نبی فرما کلڈا داتا مولا سونے نے ساری فتح رکھیے لوگ چلے گئے لوگ چلے گئے صبح کا انتظار ہے کہ صبح ہوگیے وہ راہ دے وہ کہ جی مولا سونے نے مولا علی سرکار نہیں آئے نبی نے پوچھے علی کتنے مسرائے علی, علی, علی, علی, علی دیا اکھا چکلی علی اکھا علی نہیں آیا, آیا میرے سونے نبی نے فرمائی علی نو مولا علی سرکار آ گئے علی تیریاں اکھا لو کی سونے درد بڑی ہے. جلن بڑی ہے آپ اونا میرے سرکار نے مولا رنیڑے علی نیڑے علی دیا اکھا مبارک آپ دا لعاب مبارک پا ہے اپنی تھوک شریف پائی ہے فرما نے علی اکول جدو علی نے اکا کھولیاں نے ارد کردے درد کی رہنا سی درد کی رہنا سی اے جناب والی بیماری کی رہنی سی مولا لی فرما نے میری نظر اگے لالو بھی تیز ہو گئی ہے آج خیبر فتح جنڈا مولا سرکار نے جنڈا پھڑیا جنڈا ٹوڑ پیا جنابے والی آپ سرکار سرکار سرکار سرکار جاند دے جان دے خیبر فسیل دا جڑا دروازہ سی آپ سرکار نے دروازے نو ہاتھ پایا चुक के अपने मगर ते च रखा है ढाल रखी तलवार नाली ढाल रखी आप सरकार एक हथ नवा चुकी रखा है ढाल बनाई रखी है दूसरे हथर दिया सफा बिछाओ सुन सुन सुन مولا علی اڈا دروازہ ہمت دے ہمت ہل چالی جنے چکے سن سونے تات پایا بلا کے کنڈ تک آئی آپ فرما نے فرمایا وہ میری جسمانی طاقت نہیں سی میری ایمانی اقبال فرمندے فرمائیے تیری خو بکرو نے بولے نہیں ہوئے اقبال فرماؤں مرے یہ تیرے ایمان کی ہے نا پھر دیسی کے کوئی نہیں ہاں جی ہاں جی پھر بدامہ لوڑ کوئی نہیں تیری خو اگرلے فکر ہو کر تیری ہے اگر شرل دکھیالے فکر ہو کر کہ جہاں اقبال دری... کی سن, سن? روٹی کھا کے خیبر جو دی روٹی کھا کے اقبال بھی یہ ہوئی فرما ہے وہ طاقت سن ایمان دیا ایمان بہبو ہوئے بدام کی لوڑ نہیں پہ خیبر قلعے پٹے جی فرمائی نے بے غزوہ بدر رمضان غزوہ بدر دا مقام اٹھے نبی سونے انچیا کیا انسار انہیں آخیا نہیں ابھی قریشیاں قورشیاں لڑا گے میرے باغ نبی نے فرمایا پورا سی اٹھے نے مولا لیے مقابل ملو تین آرما مرا میں ہے تارا پوچھا میم جانا مرما نے میم ادر ہی پتا میں ہے تارا آ جا آ جا سکار نے اپنے مقابل نا سٹ درد ڈیر کر دیا نال جناب اگر امر سرکار سن وہ لڑتے سن ان کے مقابل ن بھی مار دیکھا اس جناب تو پارا پیا پہ کٹا ہی حملہ شروع کر د ع دی دی شان شان دی سی جدو آپ سات چ لگ جن پچھو یہ پتا لگتا سی کوئی لانتی نہیں بچا خود مولا شہادت بارے کے تینوں ایک وقت نے قتل کرنا تینوں ایک بدبخت نے تلوار ہے تلوار صحابہ نو نبی فرمان تے یقین بھی کمال دا وار مولا علی بیمار ہو گئے صحابہ پچھن گئے تیری بڑی ناساد ہو گئی ہے تو در لگ رہا ہے۔ مولا لی فرما نے آپ سرکار دے لے میں نو کوئی بیماری نہیں مار سکتی مینو بدبخت قتل کرے گا اور میں نو کوئی بماری نہیں مار سکتی کیوں سڈے سونے نے فرماد ات ہو کے رہنا علی زخم کا شہادت بہادری دلری اور مولا کی تقدیر سے کدی غمکی سنوے تو فرمان دن دا بقد آ گیا رمضان ہے مولا لی سکار خروچے نے گھر اٹھے گھر اٹھے نے آپ سرکار کی آدت مبارک سی گھرو اٹھتے سن گھرو اٹھتے سنبے والی باندھا سی بنو نا باندھا جنابے والی لوگاں جد نماز سے جانے سن لوگ جگانے جانے سن یا یوہناس اخلات اخلاط یا یوحناس اخلاق اخلاط لوگ نو جگانے جانے سن جرابے والی ہے لوگ نماز دا وقت ہو گیا جی نماز دا وقت ہو گیا جی سسرا نہ پانے آپ اٹھے نے اپنی جراپے والی اس روٹی نے آپ دا بانگا نال امام حسن پاک نال رہے نےاغ رہے نے راستے حضرت مولا لی فرما نے وہ ویلیو اج ای ہٹاؤ اج یہاں بھی سڈے جان بھی خبر ہو گئی نو لگ گیا آخری ویلا بہن پہ پاؤنگی ہونے آپ سرکار جنابے والی چاہدیا جاندیا اختلاف فی... خی... خی... حملہ نماز تو پہلے ہوئے یا نماز متفق کال مستنل حملہ نماز وہ محراب لکیا عبد الرحمان نامی عبد الرحمان محراب ہوا سیمرد نے جب نماز شروع فرمائی ہے بد وق لیا نکل گارگی آئے تلوار تالو گارا کی لگی داڑی شریف تربتر ہو گئی مولا علی نے۔ آج سونے کا فرمان سچ ہو گیا فرمایا سونے کا فرمان سچ ہو گیا قربان جانا زخم مبارک گہرا ہو گیا لوگ لوگ کاتل نو فرن لگ پائے قاتل نو فرن لگ پائے قاتل بھی پھڑیا گیا لیکن قربان جا مولا لی پاک سرکار آپ اپنے بیٹے ہسن سترا رمضان سترا رمضان دو اٹھارہ انی یعنی تین دن تین دن آپ اس بعد پھر حالت د چوتھے دن آپ سرکار وشال شریف جدو جدوشال شریف دا وقت آج ہا جدو جدوال شریف دا وقت کریب حضرت مولا علی حضرت علی سرکار آپ سرکار نے امام حسن باغ نسیت فرمائی وقت تھوڑا باقی گلبا نہیں کرتا وسیع ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سنو سنو آپری وسیعت جب وقت قریب آ جائے قربان جاؤں حضرت مولا علی فرما دے نے فرمائیے ہے تیربی ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ سرکار فرماؤں نے شہدو اللہ کا سنا لینا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہیں اور پر بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم کے مطابق پسند فرمایا مخلوق کے لیے رہنما بنایا بے حمر روزے مخصر اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا ان کے حساب مال کا حساب لے گا اور وہی دلوں کے بھید جانتا ہے اے حسن اے حسن, اے حسن، میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ نے وسیعت فرمائی تھی جب میں وفات پا جاؤں تو اپنے گھر میں رہو اپنے گناہوں پر روتے رہو تمہارا مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے تمہارا مقصود آخرت کی فکر ہونی چاہیے کی مطلب ہے ہو جی گلادر لمبی ہے پوری کر کے گل <سؤال> مکاؤں گا آپ فرماؤ نے فرمایے آپ اے پیارے بیٹے وقت کی پابندی کے ساتھ نواز رکھو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو ہے <سلام> آخری ٹائم وصیت کی بئی ہوں میں اس صبح لفظ دورام کا نہیں توجہ رکھے آج <سلام> وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو مستحقین میں <سلام> زکاط تقسیم کرتے رہو مشتب معاملات میں خاموشی اختیار <سلام> کرو خوشی اور غصہ کی حالت میں <سلام> عدل اور میانہ روی سے کام لو عدل اور میانا روی سے کام لو ہم سایہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو مساکین سے محبت کرو ان کی امن سینی اختیار کرو کچو ان کسار سے کام لو کیونکہ یہ بات افضل ہے عبادت کی موت کو یاد رکھو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ جاؤ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ کیوں کہ تم موت کی امانت ہو مسائب تمہارے درپیش تکلیف پچھے نے بماری تو دور نہیں تفیاں ہر حالت کے اندر وسیع کرنا ہو دے دے اندر قول فیل دے اندر قول شریعت دی مخالفت نہ کرا جی قربان جاواں جس ویل آخرت دا معاملہ درپیش ہوئے آخرت دا معاملہ قبر دا معاملہ درپیش پہل کریا جی ہدکی جایا جی دنیاوی دے اندر جلدی نہ کرے آج دنیاوی معاملے پیچھا رہا جی قربان جاوا فرما نے فرمایا ہے تحمت دیا تھا نہ بیٹھے آج کیونکہ کہ پورے ساتھی محبت نو پسان دے آرمایا ہے بیٹھے اللہ کے لیے اللہ کے لیے عمل کرو ظلم سے بچو اچھی بات کا حکم دو ہائے ہائے اللہ کے لیے عمل کرو ظلم سے بچو اچھی بات کا حکم لو برائی سے منع کرو اسلامی اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے برادرانہ ملتے رہو برادرانہ تعلق رکھو نیکیوں سے اس نیکوں سے اس کی نیکی کی وجہ سے وابت رکھو فاسق سے علیحدہ رہو اور دلی بگ رکھتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرو کہیں تم بھی اس سے اس کے ساتھ نہ مارے جاؤ رولا لی فرما نے فرمائے سدکا کردار صدقہ کردار روی جن طاقت ہودہ روی عبادت کردار چپ روی خاموش خاموشی نال وقت گزاری تے دینی دینی مجالش دے اندر شرکت کرتا رہسیحت پرتل یہ مسلح نہ جیے جی میں بچ گیا تو میں آپ ہی فیصلہ کراگا جی میں مولا سونے نے میں بلا لیا نہ کریں کن نہ کپی نک نہ لتاں باہ یعنی نبی پاک نے منا فرمایا مسلا نہ کرے باہیں ہلکا کسا بھی ہوگا مولا لیبر پہاڑی کاتل قاتل دے نال اتنے رحم کر دے نے وہ سجنا کہیم ہومام سن پا فرما نے فرمایا بس آپ نے وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد روح مبارک پرواز کر دی روایت دکھاؤں آپ دا جنازہ شریف آپ امام مسن نہیں پڑا قربان جدی اڈی شیر موت دی امانت نے تو کملا توں میں پل بے مرد جاگ واسطے, واسطے مولا نے دنیا, ہے جی دے دنیا دے صحیح نے واسطے دے کے رحم حقدار مضبوط فیصلہ وہ چلے گئے نے تڑے بابری مولی ہاں سجنا انہوں نے گلا مقصد کہ اپنے آپ فکر لا کے اگاں تیاری دی کوشش کریے, دی کریے